اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صدر اور شکر کرنے والا ہو یعنی جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے برے حالات میں اللہ کی عبادت پر جمع رہے یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے فما اوتی من ان شہ ال دنیا جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا سوچیے کیا کچھ ہے ہم سب کے پاس اگر ہم ایک لسٹ بنانے لگے ان سب چیزوں کی جو ہمارے گھروں میں ہے خاص ہماری ذاتی اپنی پرسنل بھی تو آپ دیکھیں سفے بھر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا ہے یعنی تھوڑی ہے اب اس قلیل میں سے بھی قلیل ہی رہ گیا ہے اور جو دنیا میں سے رہ گیا ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے جس کا پانی پی لیا گیا ہو اور اس کا گدلا پانی بچ گیا ہو فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے اس میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے اور اپنے آگے کے لیے نہیں بھیجتے تو یہاں تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے اور ویسے بھی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کیونکہ سب عارضی ہیں چیز ہے کہ جن پر انسان پھولے اور جن پر انسان تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ میرے پاس یہ اور دوسروں کے پاس نہیں ایک دن آپ کے پاس بھی نہیں رہے گا وہ ماں عمد اللہ ہی خیروں ابقا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اس لیے اپنی دنیا کی کچھ چیزیں اپنی آخرت کے لیے جمع کراؤ یہ کس کے لیے ہے بہتر للوین آمنو وہ الربیت وکنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ الوین یجت نبو نہ قباف الفا وحش اور وہ لوگ ان کے لیے ہے یہ آخرت کی نعمتیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں دور رہتے ہیں ان سے وہ اباما غد یا فرون اور جب وہ غزرناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں کیونکہ معاف کرنے کے بہت فائدے ہیں اور غصے کے بہت سے نقصانات ہیں جیسے کہ احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے غصہ تمام قسم کے شر کو جمع کر دیتا ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں سالہ سال تک جن لوگوں نے آپ کو ستایا آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا فرما لا تصریب علیہ کو ملیوم کوئی پکڑ نہیں تم پر کوئی معاوضہ نہیں کوئی پوچھ نہیں جاؤ تم آزاد ہو حیرت کی بات ہے ابھی تو موقع تھا کہ خوب ان کی خبر لی جاتی لیکن کچھ نہیں فرمایا پھر آپ اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے ہاں اللہ کی کوئی حرمت توڑی جاتی تو اس پر ضرور خبر لیتے لبید بن آسم جس نے جادو کرایا تھا کچھ نہیں کہا اس کو چھوڑ دیا وہ یہودی عورت جس نے قادر کے روز آپ کو زہر والی بکری کھلائی اس کو بھی معاف کر دیا حالانکہ وہ بعد میں بھی آپ کو بہت تکلیف دیتی رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اور ہم کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی پہ غصہ آ بھی جائے کسی سے ناراضگی ہو بھی جائے تو اگنور کر دے معاف کر دے جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں کیونکہ مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادر نہیں ہوتا کبھی نامراد نہیں ہوتا جب انسان مشورہ کر لیتا ہے تو جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے کسی بھی معاملے کا بہتر پہلو ہوتا ہے وہ اس برین اسٹامک سے سامنے آ جاتا ہے حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی پھر انہیں نے یاد تلاوت کی وہ امرآبئی اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کو مقابلہ کرتے ہیں یعنی بدلہ لے سکتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے معاف کرتے ہیں وہ بدلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں لیکن معاف کرنا پسند کرتے ہیں وہ جزا وہ سئی اتم سئی اتم مفلوحا برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو بس ایگزیکٹلی exactly اتنا لے آگے نہ بڑھے ورنہ وہ ظالم ہو جائے گا پھر جو کوئی معاف کر دے اور اسلح کرے اس کا عزر اللہ کے ذمہ ذمے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ذاتی کا بدلہ اگر جائز ہے لیکن معاف کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو انسان کو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ عام طور پر اس میں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بدلہ لیتے لیتے ظالم نہ بن جائے تو وہ احتیاط کے خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا ادر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو بلاوت نہیں کی جا سکتی مثلا اگر کسی نے معاف کر دی تو بہت اچھا لیکن اگر کسی نے بدلہ لیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا اس نے غلط کیا نہیں ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے ملامت کے مستحد تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیاتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے در عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم آدمی کو اللہ محلت دیتا ہے پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں بہت ظلم کرنے والے شفات سے محروم ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری شفات قبول نہ ہوگی انتہائی ظالم حکمران اور ہلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا یعنی حد سے بڑھنے والا البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی العزمی کے کاموں میں سے ہے بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے یعنی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے یعنی کوئی واپسی کا راستہ ہے کہ ہم توبہ کر کے آ جائیں یہ سب اس وقت ہوگا جب اپنی شامت دیکھ لیں گے اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے جیسے کسی مجرم کو حوالات میں بند کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جو شرمندگی تاریخ ہوتی ہے اس سے انسان کچھ اندازہ کر سکتا ہے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے یعنی انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے تو ایک دم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتا اسے برداشت نہیں کر پاتا تو پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے فوری طور پر پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا کیا تھا وہ تو پھر پوری کھول کر نہیں دیکھتا تھوڑی تھوڑی کر کے دائیں دائیں دیکھتا ہے کہ کتنی بلا ہے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو وہاں بھی یہی کر رہے ہوں گے اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل نقصان انہی کا ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوگے گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رب من قبل من اللہ لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی سورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے یعنی نہ اللہ تعالیٰ اسے خود ٹالے گا نہ کوئی اور اس کو ٹال سکے گا وہ جب آ گیا تو بس آ ہی گیا اس لیے اس کی تیاری کر لو اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی کیونکہ ساری زمین برادر کر کے سیدھی سٹریٹ رکھ دی جائے گی جس لوگ کھڑے ہوں گے کوئی غار کوئی کھو کوئی درخت ایسا نہ ہوگا کوئی بل سلوٹ کے جس کے پیچھے انسان چھپ جائے اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اب اگر یہ لوگ منہ ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا یعنی آپ کے اوپر صرف پہنچا کی ذمہ داری ہے یہ نئی ذمہ داری کہ ضرور ان کو ہدایت پر ہی لے کر آئے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 جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے برو بات کرے یعنی انسان یہ مطالبہ نہ کرے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے انسان کو یہ زور نہیں دیتا اس کی بات یا تو اشارے کے یعنی وہی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغام ڈر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے اور برتر اور حکیم ہے وہ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے یعنی قرآن مجید آپ کو بھیجا ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں بے میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں یعنی yani دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کا حساب اللہ لے گا سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا سورت ظخرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے حامیم حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی اننا ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا لا تعقلون تاکہ میں سے سمجھو یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحان تعالیٰ نے دنیا کی سب سے زیادہ فصیح ترین زبان یعنی عربی میں نازل فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان میں ہے کس لیے تاکہ انسان اس کو سمجھ پائے اسی زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا مدعا خوب کھول کے واضح طور پر بیان کر سکتی ہے وہ انحوفی امل کتاب اس کتاب کی قدر پہچانو یہ لوہے محفوظ میں ہے ہمارے پاس حکیم بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب کیا تم اس کی قدر نہ کرو گے کیا تم اس کو اہمیت نہ دو گے افنا دربو انكم الذکر صفحن قومم مسرفین اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو یعنی تم مان کر نہیں دے رہے ماننا نہیں چاہتے تو ہم تمہیں سنا ہی نہ اور اس وجہ سے کتاب نازل کرنا بند کر دی جائے تو جو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں جو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے تو ہم اس کا اتارنا بند نہیں کریں گے تم چاہے پسند کرو یا نہ کرو پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو یعنی ہر قوم کے اندر ایسے شریر لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا ان کا مذاق اڑایا پھر جو لوگ ان سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں یعنی پچھلے دور میں بھی لوگوں نے جب پیغمبروں کا مزاق اڑایا تو پھر وہ زیادہ دیر دنیا میں رہ نہ سکے وہی وہ ختم ہوئے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا وہی نہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو یعنی قدرتی راستوں کی طرف اشارہ جو پہاڑوں کے بیچ بیچ اور میدانی اور کوہستانی علاقوں میں اور دریاؤں کے آس پاس گزرتے ہیں ولوی نزل جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا خاص مقدار قابل غور ہے یعنی نہ تو اتنا کم کہ قحط پڑ جائے اور نہ اتنا زیادہ کہ وہ طوفان بن جائے اور ہر چیز تباہ کر دے بلکہ تمہاری ضرورت کے مطابق اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کتنے بھی دنوں بلا کر تھم ہی جاتی ایسا تھوڑی ہوتا کہ ایک مہینہ ہی بارش ہوتی رہے ہوتی رہے یا برف پڑے تو پڑتی چلی جائے وہ ساری بستیاں اندر ہی دب جائیں ایسا نہیں ہوتا اللہ سبحان کی بڑی خاص رحمت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے انشرنا بھی بلرتم میتا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا کسی طرح ایک روز تم زمین سے برامد کیے جاؤ گے یعنی تم بھی اسی طرح دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے جیسے مردہ زمین سے پودے نکلاتے ہیں بارش کی وجہ سے اور وہ بارش اللہ بھیجتا ہے تو کل کے کے دن بھی اللہ ایک حکم ہوگا جس کی وجہ سے سب زمین دوبارہ اٹھ کڑی ہوگی یعنی زمین سے انسان اٹھ جائیں گے وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتے اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پیٹ پہ چڑھو اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہا کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تو گویا یہ دعا اس وقت ضرور پڑھنی چاہیے جب انسان سواری پر بیٹھ جائے سبحان اللہ سخر النا ہا وا ووما کنہ لہو مکین اللہ ربنا لمن اور خاص طور پر یہاں دنیا سے واپسی کی بات یاد کرائی گئی کیونکہ ہر سفر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح آخرت کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے تو انسان جب بول کے یہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو یہی اس کے حق میں فائدہ مند ہے اس دعا کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مصنون دعائیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سفر بھی ایک عبادت بن جائے وہ جا لہو من عباد جز اِنَّ انسان یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے باس کو اس کا جز بنا ڈالا یعنی مشرقین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے دیتا سب کچھ اللہ ہے اور غیر اللہ کو اس نے اللہ کے مقام پر یا اللہ کا ایک حصہ بنا دیا کس قدر ظلم کی بات ہے کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ اس اللہ کی طرف رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چاہ جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے یعنی اپنے لیے تو بیٹی کی خبر سننا بھی انتہائی دکھ کی بات ہے ان کے لیے کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی یہاں میجورٹی آف وومن یا اکثریت عورتوں کی دو بڑی ویکنسز کا ذکر ہے ایک تو یہ کہ ان کو کپڑے زیور کا بہت شوق ہوتا ہے زیور عورت کی کمزوری ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ بہت کم خواتین اس سے بچی ہوئی کیونکہ ان کی فطرت کے اندر ہے. دوسری چیز جب بحث کا موقع ہوتا ہے یا کہیں دلال دینے کی بات ہوتی ہے تو اکثریت اپنا دفاع نہیں کر سکتی اللہ ماشاء اللہ اس میں بھی ایکسپشنل کیسز تو ضرور ہیں لیکن بات میجورٹی کے اعتبار سے کی جا رہی ہے وَجَعَلُ أَبَادُ إِنَا ثَا فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا یہ انہیں پتا کہاں سے چلا اشہیدو خلقا ہوں کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ حاضر تھے ستک تبو شہاد ان کی گواہی لکھ لی جائے گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رامن لکھ رہے ہیں اور انہیں اس کی جواب جوابدہی کرنی ہوگی جیسے انسان کے منہ سے نکلے وہ بغیر علم کے کوئی بات کیوں کی جس چیز کی حقیقت کی خبر نہیں تھی وہ تمہیں کہنے نہیں چاہیے تھی حق تو یہی ہے نا چاہے دین کا معاملہ یہ دنیا کا معاملہ ہر چیز کی تحقیق کر کے پھر بات منہ سے نکالنی چاہیے لیکن انہوں نے فرشتوں کے معاملے میں بالکل ایک بے ایک حقیقت بات کر دی جس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں دنیا کے معاملات میں تو یہ اپنے آپ کو بہت تحقیق پسند اور ریسرچر کہلوانا پسند کرتے لیکن دین کے معاملے میں یہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے حق کو کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم ان کو کبھی نہ پوچھتے یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطع نہیں جانتے محض تیل لڑاتے ہیں یعنی کس یعنی, نے کہا کہ رحمان یہ چاہتا ہے رحمان تو کبھی نہیں چاہتا کیا انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنی اس ملائکا پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہو یعنی کہاں دلیل ان کے پاس نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے رکشے قدم پر چل رہے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں صرف باپ دادا کی تخلیقی ایک دلیل ہے اسی طرح تم سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے کوئی نظیر بھیجا یعنی وہاں کوئی بھی جو خبردار کرنے والا بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں سب کا ایک ہی بہانہ تھا اور سب کی ایک ہی دلیل رہی اگلوں پچھلوں کی ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پہ چلتے چلے جاؤ گے ہاں میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں ہم نہیں مانتے اس کو آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی یعنی اس ایسی حرکتیں کرنے والی پچھلی قومیں تباہ ہو کر رہی اور دیکھ لو چٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا وہ ابخال ابراہیم ال ابی یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب اپنا بڑا مانتے تھے ان کے اوپر ان کا اعتماد تھا فرمایا وہ ابراہیم کی مثال دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے تو اپنے بڑوں کو یہ کہا تھا اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ جو تم پوچھتے ہو میں اس کو نہیں مانتا میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا, کیا. نے پیدا نہیں کیا لہٰذا میں ان کو نہیں مانتا وہی میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے ابراہیم بنی ہی وہ یاقوب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وسیعت اپنے بیٹوں کو کی اور ان کے پوتے یاقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو بنی اسرائیل کو یہی وسیع کی تھی کیا صرف ایک اللہ کو اپنا اللہ طرف رجوع کرے یعنی اللہ کی طرف پلٹیں. اسی کو اپنا معبود اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متا حیات دیتا رہا دنیا کی زندگی کا سامان دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا کئی صدیوں کے بعد ان کو اتنا جو موقع ملا آزادی کا اب ایک رسول آیا جو ان کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کرے گا مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادو ہے yani ماننے کی بجائے بہانہ بنا لیا اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں صاف انکار بھی کر دیا وقالو اور کہا لان قرآن القری عظیم یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا یعنی مکہ یا طائف میں سے کسی بہت مالدار اور بہت زبردست ان کے نزدیک پرسنالٹی کے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا نام لیا کرتے تھے مکہ سے ولید بن مغیرہ کا اور طائف سے اروا بن مسعود سقفی کا کہ وہ تھے جو یہ ڈیزرو کرتے کہ ان کو نبی بنایا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا یہ بھی ایک بہانہ تھا اگر ان پہ آتا ہی حق تب بھی انکار کرتے کیونکہ کہ انہیں حق کے ساتھ مسئلہ ہے تو رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ نبوت کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے یعنی جس کو جتنا چاہا ہے رسک دیا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدر فوقیت دی ہے مال, مال کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے یعنی یہ درجے ہم نے کیوں رکھے تاکہ جو زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ کم طاقت رکھنے والوں سے اپنا کام لے سکے چاہے دولت کا معاملہ ہو چاہے علم کا معاملہ ہو چاہے ہنر کا معاملہ ہو ورنہ اگر سارے لوگوں کو برابر کی ہر چیز مل جاتی تو کون کس کے لیے کام کرتا اور دنیا کا نظام پر کیسے چلتا اور ترے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں یعنی دنیا کے مال اور دنیا کے ٹکڑوں سے چاہے وہ سونے چاندی کی کیوں نہ ہو نبوت جیسی عظیم دولت ہدایت جیسی دولت زیادہ بہتر ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتے ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اوپر والے حصوں پہ اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں سٹنگ روم سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہم ان کو اتنا دے سکتے تھے یہ تو محض حیات دنیا کی متاح ہے اگر ہوتا بھی تو چند کے لیے تھا نا اور آخرت تیرے رب کے یہاں صرف متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں عشوان لَهُ شَيْطَانًا آشوان لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ شیتانہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے کیونکہ شیطان دل کو تاکتا رہتا ہے اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو وہ اندر نہیں جا سکتا لیکن جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوا تو وہ جا کے اس قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے یہ شاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں کیونکہ وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہے پھر حق کی طرف جانے نہیں دیتے اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنی شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا کاش میں تیری شکل نہ دیکھتا تو تو بدترین ساتھی نکلا اس وقت لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافذ نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں سب کے لیے ایک ہی انجام ہے اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راز دکھائیں گے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خات آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ان پر پوری قدرت حاصل ہے تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وہی گئی ہے یقیناً یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑا شرف ہے اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی یعنی جہاں ایک طرف ایک انسان کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے وہاں اس کا حساب بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کیا تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھیے کیا ہم نے خدا رحمان کی سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان, ان کی بندگی کی جائے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ آن اور اس کے آیا نے سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے مذاق لگے ہنسنے لگے ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو پھر عذاب میں دھر لیا یعنی انہوں نے کسی نصیحت کو جب نہیں مانا تو پکڑے گئے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے ایسا اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے یعنی تو جو پیغمبر ہے اور تجھے وعدہ کیا ہے کہ جو مانے گا اس کا عذاب ہم ٹال دیں گے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر ہم ضرور باہ راست پر آ جائیں گے یعنی پھر ہم وعدہ پورا کریں گے سیدے ہونے کا مگر جوہی کے ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے ایک روز فران نے اپنی قوم کے درمیان پکار کے کہا لوگوں کے بات بادشاہی میری نہیں یعنی کنفرمیشن چاہیے اپنے لوگوں سے اور یہ نہ میرے نیچے نہیں بہ رہے کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو زلیل اور حقیر ہے کیونکہ اسے ڈر یہ ہو گیا تھا کہ کہی قوم مصلی السلام کی بات مان نہ لے تو سبھی کو بتانا چاہیے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا یعنی اتنا فصیح السان نہیں کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یعنی اگر یہ واقعی خدا کا نمائندہ تھا تو اس کو پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا جیسے بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی عدلی میں نہ آیا یعنی اس کے محافظ ہوتے اس کے گارڈ ہوتے اس کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی در حقیقت وہ تھے ہی فاسک لوگ ورنہ وہ بات نہ مانتے اپنے لیڈر کی آخر کار جب انہوں نے ہمیں غذب کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا ورک کر دیا پوری کی پوری قوم ڈوب گئی اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا اور جوہی کے ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ پہلے یہ بات ہوئی تھی نا کہ ان سے پوچھ دیکھو کہ ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ اور معبود بھی مقرر کیے ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے یہ بات جب ہو رہی تھی تو اہل مکہ میں سے کسی شخص نے ایک اعتراض کیا کہ عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ہم پھر عبادت نہیں کر سکتے اگر اہل کتاب بھی عبادت کر رہے ہیں اس پر سارے مجمع میں خوب ٹھٹے برپا ہونے لگے اور کہ بلند ہونے لگے اور سب لوٹ پوٹ ہونے لگے کہ اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو ہی اپنے مریم کی مثال دی گئی کہ ان کو بھی تو معبود بنایا جاتا ہے تمہاری قوم کے لوگوں نے اس کو غلب پہنچا دیا کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کچ بحثی کے لیے لائے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ وہ بات مان کے نہیں دیتے ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ بندہ تھا معبود مقرر کیا تھا جس پر ہم نے انعام کیا اللہ نے تو اس پر انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا خدا بنا کے نہیں بھیجا تھا ہم چاہیں تو تم سے فرشتہ پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین نشین ہو اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے کون عیس علیہ السلام یہ قیامت کے آنے سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے جیسے اول دور میں ایک نشانی بن کے آئے ایسے ہی دوبارہ بھی نشانی بن کے آئیں گے پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسی علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا یعنی عیسائی علیہ السلام نے کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر ان بعض باتوں کی حقیقت کھول دو جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میری بات مان لو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اسی کی تم عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا نہیں مانی بات تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے یعنی ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ ایک گروہ ان کو اللہ بنا بیٹھا اور دوسرے گرو نے ان پر الزامات لگا دیے اور ان کی والدہ پر بھی مان کے نہ دیا کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے صرف اللہ سے ڈرنے والے صرف اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے ہی اس دن دوست ہوں گے باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی گناہ اللہ کی خاطر کی گئی دوستی میں خلل ڈال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے یا اسلام میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں انہیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی سوائے اس گناہ کے جو ان میں سے کوئی ایک کر لے اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور متیا فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں نہ تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے ہر طرف ان کی زبردست سروس ہو رہی ہوگی اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی ان سے کہا جائے گا